والِلهِ عَِّ وَررسُولهِ وَمُؤمنين وَلا كَِّ المُنافقين لا يعلَمُ آم ت بالله يقددق اللههُ مولاana العظ مپد qر suولهُna بجُكرري ممين. پلونا لیا ہلدی منو آل سلوت سلیم و علیکہ يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلک يا سیدی يا حبیب اللہ تو سلام یا سیدی خاتمن والا بیا مکینا کولو بل حق و صداقت حامیان مولانا محمد کلیم اللہ صاحب مولانا محمد ابراہیم فیضی صاحب مولانا محمد حسین سلطانی صاحب موزد سامعین السلام علیکم اس علاقے کے اندر چاند دوستان دین حق دیا حق گل پسند آئی دوستوں سن کے ناچیز دوبارہ مدب کیا اتنا طویل سفر کر کے میں ہال تک آرام نہیں کر سکیا جناب دے جذبات جناب دی سادگی اور جناب دی حق پسندی میں سلام مانا دی قدر کردا جناب نو چار گل حقیقت گری سنا ارس شریف دی محفل دربار سسی ہاجو مردان رحمت اللہ تعالی علیہ سلطانی صاحب فرما رہے سن اولیاء کرام دشان اور تعلیمات نو بیان کرنا میں انشاءاللہ العزیز اس اسی طرح کا ہی موضوع جناب نو سنا مانگا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم انخلابی ذہن رکھنا روایتی یا رواجی ذہن میرے کو کوئی نہیں اس واسطے میں شان جی بیان کرا تو وہ او بھی اولییا شان ایک وکھرے رنگ چی اور رواجی گل نہ اس سوچ گلان او سناو گا اور یہ بارے جسان پالو نہ سنیا ہو نو شروع تو کاری آبر صاحب کا جلالے بیٹھے جانتے اللہ تعالی دے فضل و کرم میں خالی کتابیں نہیں پڑھیا ہاں جی دے ولیاں کی تعریف میرے کو سنی سننی, نا سننی اس طرح کے دی میں سنگت بیٹھا میں جوڑے سی نے جڑی گلیں سمجھ آئی ہیں وہ میں جناب نو میری ایک تبیعت کہ میں پختہ خیال آدمی ہوں اللہ تعالی دے فضل جابی لا میں پھر نہیں کلندر اقبال ہے وائے قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق تبڑی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی جا وائل ہولنگ اقبال فرما پختہ خیال ہونا چاہیے کچے خیال والا بندہ نہ پختہ خیال دا کی مطلب ہے کہ جی اللہ ہر سول فرما سریت جی آج بیان کرے لوگ پیچھے نہ پڑے پھر کچے خیال آ آنے آدھے حکیم پتہ ہوتا کی دینے جو مریض دے وہ مریض دلے تو مریض چھتی مر جائے گا مریض ایمجھ والا کتنے جہضوات کا یہ ذکر کیتا ہے صاحب موضوع نے جی میں ساری فکر اپنی بیان کر چکے ہیں چکیا آدی ان میں پورا سنایا ہے اللہ تعالی دے فضل ہر طرح دے کوڑے میٹھے موضوعات تو سن چکے ہیں لاہور والے جیتے میں موضوع آتا رہا ہوں ان ج سارا بیسے سن موضوع بھی سنا چلی جس موضوع دا اندر تنقید اور لہجہ ملکر نہیں ہوں گا سمنان گرچ ہوں لیکن استخلال بیان نہیں کری دا بھی سن جو چکے چلو یہ پاسا بھی بخا لیے کول سجنو میں ایڈا لما سفر کر کے آئے بیٹھا میں کسی کہ سنا نہیں آیا وہ تو میرے کوچر سننے والے بتھیرے نے میں دریا ٹپ کے آیا بیٹھا اسے واسطے تھوڑا آیا کہ میں تمہیں کسی کہانیاں سنا کے تھنو خوش کردا رسول ناراض کر کے اٹھ جا میں انہوں نے جان نہیں دیتر تو کدو مالی ویکیا بھائی کرایا بھی نہیں دیں آیا بیٹھا لو رو رو کرایہ تھے دن کہہ کوہ ستا میں کرایہ لیا بعد وہ اگلے نہیں مردی میں تالا دے فضل جو فائد سینے چیا کے جانا سمجھ آ گئی نی گل کوئی نہ کے بھی ضرور حضرت صاحب یہ کہہ رہے سن بھائی ادھر نہ کوئی انگریزی نہ نہ کوئی انگریز میں گزارش کرتا کہ کسے پاس نہیں سی نہریز ناگریزی کسی پاسے نہیں سارے پاسے خالی تھی جیڑے پاسے میں آیا بیٹھا نا ادھر بھی کوئی شرنی تھی ہاں جی لیکن ان شروع نہ پچھاڑیا شر ان دے گھر چڑ گیا حضرت اللہ تعالی نبی پاک بھی فرما میرے یار سنجی نبی پاک دے کوڑوں خیر دے بارے دے سن اور حضور تو دے بارے پہ پسند کیوں کہ میں کسی ویل شار چ میں پس نہ چاہ مینو حضور سرکار نے پہلوں جو چانن کا ہونا جدے سامنے انہوں <شح> انہوں آنا میں پشا لینا سر جا مچھانے یہ پتہ ہی نہیں اگوں سامنے انہیں تو ڈگ پہنا میری گل سمجھ نہیں آئی ترساں انگریز سے انگریزی نہیں اللہ میں اقبال ایک گل کی وہ ہے میں دنیا پھر میں انگریز تو خالی تھان دو لوز گیا انگریز کا قبضہ نہیں یعنی اللہ میں اقبال آتا ہے اپنے شاران آرنگ میں کیا دورخلا ات انگریز دا تسلط قبضہ نہیں ساقی ساریا تھا سلانتی ہاتھ نظر آئی <درائنیان> ہیں کیوں جو اقوام متحدہ جو ہے تے اقوام تحوام ہوں باہر بیٹھا میں جو آیا میں تنوع ہوں موٹی جی دسنا میں آیا تے کسی خلویر نے آدھا اپنی اصلیت کو ظاہر کیتی جل کھانے والوں آخیا کوئی ماحولی باہر پہ آ تلاشی لیا اتا پتا پوچھا جی ہاں. ہاں تو پھر بچارے مجبور ہوں نے انہوں آڈر ہوتی ہون تو پہلو سلوار اتار دو بچارے اتار دیکھی موائنا ہو رہا ہے اور میڈیکل ہو رہا ہے وہ بچارے ہاں وہ پہلے دن لوا چڑتے اپنی مہا نوکری کی خات یہ تھوڑا دیکھنا ہوگا فوج آگوں یہ ویکنا پچھو پیا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھنا گو کون حسین حسین قرآن حدیث پھیر دینا انچنا خیر نہیں وبراہم فائز صاحب لال خان یہ لاہوروں پہ آتے مفتی صاحب نے ختاب کرنا آجو شریف ہاں جی چٹ تو بعد پھر یہاں دانے والے نکل آئے جان چلی تو ہم دسو میں لاہوروں چلیا انگریز کھانے پہنچ گیا سلطانی صاحب گل تھی پتا ہے لیکن میں پڑھاون پڑھنے والا میں جگ ن سب پڑھاون روزانہ پڑھا پورے ملک پڑھا اللہ تعالی دے فضل اک ایک پت ہے جتنے میں بولوں گا اتے اس بولن کی ضرورت ہونی ہے تو میں بولوں بغیر ضرورت نہیں سمجھ آ ملک نکوئی اندر غیر ملکی ایجنسیاں لگی لگ امریکہ دیا برطانیہ یورپ کلک دیاں جرمنی دیا وہ نظام قانون سارا جگہ جگہ سے لگا پھر ان دی تلاشی نہیں غیر ملکی دی تلاشی نہیں اور اپنے ملک والے بھی تلاشی سمجھ آئی نہیں توجہ میرا بولو سبھا اللہ ہوں او لیا کرام کے دربار سے آئے بیٹھے ہاں میں اللہ تعالی دے دی تعلیمات دے مطابق ہی بیان امادہ ہو جائے سانو کی چاہیے اللہ دے منہ دی تعلیمات اور کی مستفا دی کامل شریعت بس شریعت لفظ فکیر ساری زندگی کا خلاصہ تریقت اس وچے, مارفت اس وچے, حقیقت اس شریت نبی ہر شہ ہر شہ اس بزرگ فرما دے لو جی دھد مکھن مکھن کھیو دھوں باہ دغیر تین نہیں مل سکتا مکھن نہ مل سکے گا گیو جی پیے گا تے نری بیماری او جا سنگ خراش سی سہلوں شادی کے موقع تو دیا سی یار ڈالنا پایا جی بیماری جنوال پہلوان بننے بھی بجائے پہلوان مریض بن جب سکے دھد تو بغیر مکھن خالی وہ نہیں لگ سکتا شریت بنا پیڑ مل سکے پر ان دے جو فقی لگے نا جہے کو کرمی والے نے وہ دی شریعت کے درار ہوئے اج ایک آج گل سمجھاوا نعرے تو سمجھا دینا کیونکہ سمجھاوا نہیں آیا بیٹھا جدو نعرا مارنے نا تحقیق یا نارا خلافت اس آخنے آسان جب ہاتھ چار یار کی آخنے حق چار آرکار گوارا نہیں مولا علی جکر چلے کا ذکر کرو مولا علی سرکار دا ورد کرو ہاں اونج کرو بیٹھے لیکن گوار والے بزرگی سرکار ہے کہ مولا علی سرکار دا نام مبارک ہوئے. امام حسن حسین سرکار کا ہو سلام نہ آکو ش اللہ ہو تالا ان آخو جیو باقی آخر سمجھ لگی گا چالا پاسا نہیں ہونا سب جنہیں بھی اللہ تعالی ولی نے وہ چار لوگ رکھنے والے او ولی بن سکتے ہی نہیں جا جائی چکر ہے کلن پاک شہباز کلنگر عوام مشہور ہے شیا اوی تسلوتے اوتھے جھنڈے بھی اسی رنگ دے چڑھتے نے جیڑا اتوں بہتے چکر مار کے آوے وہ بھی شی ہی بن ہے لیکن حقیقت بہلتین زکری ملتانی سرکار کا سلیف ہے مدرسے کا استاد جی کتاباں پڑھا سال کٹر فلی چون یارہ کی شان اپنے کلا میں اس بیان فرمائی شاہباز کلن سرکار دا فارسی دیوان ہے اس فارسی دیوان ایک شیر سنا تاکہ تن تا پتہ لگ جاوے کہ وہ بھی چار من ہے آپ بھی اسے من رہا سنا چنا شیر بولو اللہ ہے فارسی کا پھر مطلب ہی سمجھاوا گا فرماندے عثمان انہوں کا نام عثمان مروندی اتیا کا عثمان مروندی دربار عمان چد غلام میں نبیو چہار یار عثمان چد غلام نبیو چہار یار امید مکان فرماندے نے میں عثمان مان دا نبی پاک تے نبی پاک دوں دا غلام بنیا میری ہر آس امید پوری ہوگی امید محمد سیانے والے نے جوگی دی کتی آگو ہر دے پیلے کپڑے ویچ کے اپنا جوگی نہیں سمجھ لے ہو سکتا جو جی تیرا نہ ہوئے تے کپڑے پائی پھر ہو گل مذہب کی بڑیاں کتاباں میں پڑھیا تی لاک روپے تو ود ود کتاباں میرے کو لیکن میں قسمیا پیا میں جنیا کتاب کھنگالیاں منہ تعالی دے, دے مذہب حق سنی تو علاوہ دجا مذہب اس واسطے نہیں کہ میرا مذہب سنی اس واسطے کہ سچ موہ ضرور نکل ہے تو مجبور کر کے نکل ہوں گا توجہ, توجہ, توجہ, توجہ, توجہ, توجہ, توجہ, توجہ, توجہ نہیں فرمائی نے تاری سلاح کر سنا کہ ان فکر کی تعلیمات یہ کہ ہر دی عزت نہ کر, نا عزت کر عزت والا رب جی کرا اتوں میں شروع کرنا گل سیا ہوں نہیں وہ میاں عزت والوں کی رب سونے دا قانون یہ ہر ایک کی عزت نہ عزت والے رب دی عزت کر آم گلا مشہور اجکل کسی کو کچھ نہیں آخنا چاہیے ہر کسیت کرنی چاہیے ہر کسی احترام پیش آنا چاہیے اور یہ سرکار آدھے ہر مذہب کی عزت کرو ہر مذہب والے کی عزت کرو میاں سارے ہی آپ اپنی جگہ دے ٹھیک نے جتے جتے کوئی ہے صحیح ہے اسلام پیار کا مطلب ہر کسی پیار کرو اے اس لے لانتی سراسر نو قتل کرنا میں قرآن شریعت خدا رسول ولی کہ جتھے رب رسول دی عزت دیکھے اوکھ عزت کری جا رب رسول دی عزت نہ کرے جا عزت نہ کرے اس کی عزت کری عزت والے رب سونے ایک عام شیر چلتا ہے تو پتہ نہیں ہے یا نہیں میں جی مسجد ڈھا دے ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھنگا پر کسی کا دل نہ ڈھاوی رب دلانے رب یہ شیر آم سنیا تو سب گلو پہ سن بھائی کسی پاس ادھر انگریز کو میں جتنے بولنا ہاتھ رکھ کے باہ کے بارڈر تو کھڑوتا ہوں تو میں بلوچستان کے دجے بندے بیٹھا پنجاب پا جی گل بھی بھی بھی بھی اور تنوں پتا نہیں کہ اس شیرا سارا دین قرآن کتاب اسلام نبی رسول ہر شتل ہو جائے پہلی گل یہ ایمان دسو جدو ہندو مندر گراؤ گے دا دل نہیں ڈہنا کیوں بھائی مسجد ڈا دے ڈا دے ڈھا دے کچھ دل نہ درب دلام چاہو جب دا مندر گراؤ گے انہوں دے دل کچھ نہیں ہونا خیر اج نہ ڈگے دل گردی ہیں گردیاں مسکلان شرک ہو کے گرانا ہے ہاں سڑک بنا جتنی مسلح آ جان گرا دڑک تو کم میں مسلم کی گل نہیں کرنا کہ اگر خانہ خدا گرایا جائے نا رسول کریم تو ضرور دکھ پہنچا نہیں پہ آدو دل چب سب تو میں مڑ پوچھنا یہ ابو بکر صدیق بابا فرید خواجہ غلام فرید کے سکھان چڑ فرق کا دا ہویا ایدھر بھی راب راند تے ادھر بھی رب رب رو فرق کے کیوں بے سنگیو کوئی آنکھ کھول رہی نہیں. بے ولی تے کافر فرج فرق کی ادھر بھی خدا تو ادھر ہی خدا گلی کلو آن دس کہ سارے کولے والی گل نہیں کہیں جی تو جہی تو اس حد تک بدراہ ہو جائے کہ سمجھے کافر دلچی رب و ترے دشمن نہ وسن دے تیرا دشمن تیرا گھر دے؟ کیا تینوں غیرت والی ذات رب کی نہیں دسی کہ ہوشمن کا دل پیا پے توجہ نہیں فرمائی نے سونا را بیان فرمان دائف، اللہ بے شکا دا دشمن تو میں پوچھنا وا دشمن کے دل چالا کی انہیں ہو سکتے نہ پہچان کریے سجن دشمن بھی پر رب سنا دی, بی دی ونڈ کر دے اپنے سجڑ وسد گہرا کو سمجھ نہیں دیا ذرا بول چا سبحان اللہ او جل قسم خدا دی جے رب کافروں کا کوجا فرید ورگے ولی لبن کی فخر جہاں دی لوڑ کیڑی تھی کسی سکھ دے تر جا کسے ہندو دے دوارے تر جانا اللہ ولیج دربار سے اپنے مر شد اپنے برا ہزا فخر جہان چشمہ فخر جہان تن من گول میں جہاد آخیا میں کسے انہوں چڑھ دتا انہیں تو ساڈے ورگیاں گنا بھی نہ نہیں لیا فل مان ان آخیا میں اپنی پوری برادری و ایک فخرے جہاں چنے فرمائی چیک فرما میں جنت ہوسور ہر شہر فخر جہاں تو قربان کریا کہ یار جی لبا تو کسی خاص کو لب توجو نہیں فرمائی نے وہ یار جاسے کہ میں گل کر جاوا اللہ دے ولی دستا ہے فکر یہ عیسائی کا خدا حضرت عیسا وڑیا سا رب دو پاک میری گل نہیں سمجھ رہے رب سونے دے بارے یہ عقیدہ نہ رکھا جی کہ وہ کسی نبی وڑیا ہے یا کسے ولی دے وچ دڑیا ہے سارا رب مخلوق دے وچ وڑن تو نہتحاد نہ اتحاد نہ حلول مخلوق اور خالق اور ہو ہے مخلوق خدا نہیں مریا یہ سوال کرو گے کتابیں لکھا ہے نا اوہی یہ حقیقت ہی ماں بیان کرنا یہ مطلب اللہ کے ولیدر اللہ تعالی محبت جنا کسی مقام رب میں ہاں سرجا جی رب ویچے ارش تمجو رب سونا ارشد بیٹھن تو پاک ارش کے اتنے راہ جاتے ہیں اس طرح بھی نہیں آسان جانا پیر باہو ایک گل کر گیا سنا اللہ دا فقیر پیر بہو جان پیر بہو دی گل سنو آپ فرماندے نا رب ارش مولاي يا مولاي الله رب ارزق ام مولاي m <laughs> a baby بولو سبح میں ہاں ہاں دور جو آیا چوکیدار کا ہی کام ہوتا ہے چوکی دار کرے میں چوکی دار توجہ جو رضا بولو سبحان اللہ ان سجنا اگر ہر کسی کی آئے پھر شریت آؤ کا مقصد کوئی شریت بنڈ کرا رب آؤ شریف دیوار گاہ جم ہر کسی اگر عزت ہوتی رب کافر کبھی دولت نہ بناؤ مولا دیفر منافقہ عزت کو دولت بڑائی تاکہ تو ہی نو بےزتی آزاد سخت دین ہر کسی کرا چاہتا سجنا رب لئی جنت نہیں سی بنا ہاں پھر ونڈ کا یہ مومنا ونڈ کا جی ہے نا تو جنت بنا کے پھر जन्नत दर्जा बंदी रखी हां कदों सारे दिल की एक दर्जे चोगे ना सब, सब तो, तो उच्चा रुसा उठे दूजे खुदा होना रब सोना दसद प्या कि वी इज्जत आजे, پھر وہاں تو بعد دوجے درجے والے ندی پھر درجہ غوث ندیب کا درجہ تالا ونڈ کی ہوئی ہے اور یہ ونڈ سپنے دین قرآن تتاری سنوں دسیا نہیں کرنی قرآ خود فرما سنا وا کرام گ جاڈے پرہیزگار ہونا زیادہ معلوم ہوا کی برابر نہیں کافرا تمنا بھی ایک کم ہو سکے سمجھ نہیں آ رہی اچھا اچھا اور سمجھاوا ذرا تمجو بولو سبحان اللہ آل مان سمجھان نا سمجھا آل اصل سارا عزت دے اصل حقیقت ہر عزت کا دا حقدار مولا ان کی اپنی شان کسی جو کچھ ہے انہیں دتا ہے حق دار حقیقت ہر عزت دا ہر دا ہر شان سچ تے رب دی شان جس شان تھی شان ساڈا تاجدار گولڑا فرما ہے سناواں آپ فرمان دینی اس سورت میں جانا تھا جانا تھا جانے جان سجیا تھا رب جو حق حق ہےقل آپ فرماً مرن، مرن، مرن، مرن، مالک مرن، ساری عزت کا حقدار ساری عزت میری ربانی قرآن، نے فرمایا ہوئی اور اپنے دین قرآن تتاری عزت کرنی ہے نہیں کرنی ہاں قرآن خود فرما سناو ایام گلا زیادہ پرہیلگار ہونا زیادہ معلوم ہوا شریف دیوار گاہیلگار کی عزت برابر نہیں کافرات مومل بھی ایک کم ہو سکی ہے سمجھ نہیں آ رہی اچھا اور سمجھاوا توجہ تمجو بولو سبح نمجھا اصل سارا عزت دے اصل حقیقت ہر عزت کا حقدار مولا ان کی اپنی شان ہے کسی جو کچھ ہے انہیں دتا حق دار حقیقت ہر عزت دا ہر احترام ہر شان سچ آخان رب دی شان جس شان کی شان سڈا تاجدار گولڑا فرما سناواں آپ فرمان دینے اس سورت میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچیا تھا رب توج ہوں حق اعلان فرمان آپ اعلان فرماند ہے کہ ساری عزت کا حقدار مالک مائ ساری عزت میری میری سناوا قرآن رشاد فرمایا ساری عزت کا مالک حقدار اللہ سونا رب خود فرما دن سڑکے جا ادھر اور, اور پسند پسند کر میری عزت کرو میری تعریف کرو میری شان کرو پرسن فرما ہوا جو رب تے بندے کا حق تعریف کرن تاں کر کے جگہ جگہ قرآن دن شال فرما الحمد الحمدللہ ساریا تاریف لاہ واستے ساریا تاریف لاہ واسطے میری مخلوق ہر عزت شانیقت مالک میں ہو لیکن ہوں انسان رب نے ان بنایا ہے جی رب پسند کرنا پسند کرنا ہاں جی اللہ تعالی رکھیے نا روح ہاں وہ روحی وہ جسم چر آخن لگ پ میری عزت کرو تے ملنو. مہی مہی. ایمان اوترے تو گزرا بندہ ہویری عزت کرو کسی کام ہوتی آار ویٹے نا یار بےستتی تی نقد بےزی کر سکی میری مطلب بندے کا نفس یہ بنیا اپنی عزت کا خیال رب ارمایا کہ عزت کا مالک میں ہوں یہ بندے کیوں بنایا بندے اس طرح کا اس واسطے بنایا کہ مولا تالا لینا سی امتحان تجر بن کہ تیری چاہیے میں اپنی شریعت اپنے میں گا نہ تنا نہ نو منوا اپنی عزت دے چکر چورزت کر سب کچھ اپنی عزت میرے پچھے گواد عزت کر جتھے میں نہ آخا اتے نہ کر ہوں جا مومنٹ امتحان اتنا آپ جان گئے ساری کوئی عزت نہیں تال او اپنی عزت دیا ختم کرنے یہ تیرے دین بھی عزت بھی خاتتے تیرے حکم بھی عزت بھی خاتتے ہیں اپنی بے عزتی کرا کے خوش مانگو تیرے حکموں میں نفس ساتھ آکھیں اپنی عزت تیرا جو حکم آئے گا دل دی ال میس آخانے عزت اپنی نہیں تیری پیچھے علی رڈے سر جنہ مرضی کٹیچ کے رو سانو یہ گوارا ہے پر تیرے کائم دی رکھیں گے تیرے دین دی بے دی گوارا نہیں کرنے امتحان کامیاب ہوتا ہے تو اپنی بے نیاز ہے مالک ہے ساریا عزت میرے ہی ہیں ما فرق پینے ہوں میں ایلان کر دیا گا یہ عزت کرو گے میری عزت ہونی میں ایک مثال دینا شیر شیر جان شیر بھیڑیا بگیاڑ پنجابی چاہتے لومڑی تین رل کے شکار محر. نیل محر. گائے خرگوش کر شیر شیر لگا لگا. لگا. تقسیم کرا جانور نیل گائے تا درمیانہ میرا خرگوش لومڑی شیریا گاجا بگیاڑا کہ نہیں آدشاہ سامنے بہ کتے او ساکھیا لومڑی ہوں تقسیم کر سبق پتا سرکار وڈا جانور یہ تو کھانا جا یہ جناب دوپہر دا کھانا جا خرگوش سویرے دا ناشتا کیا لو شر جدو اے گل سنی نا مولا روم دن، شیر گل سنی نا کہ تینے شکار تیرے نے میں جنگل دا بادشاہ وا سانوں کہڑ ہے جدھر بھی کیتا سڈا ہی سارا کچھ جا تا تیرے فیصلے تو خوش خوش میں گل لکھ کے فرمانے جدو رب آخ نا بندہ آئی چیر کے شریف بڑھن لگ پہ جدو کوئی فقیر ورگا اللہ دا ولی فکیر کہ سا کچھ بھی نہیں سا میں بھی تیرا تے میری اولاد بھی تیری ہے سانو اپنی خیال نہیں رب واہدہ الا شریف راوی ہو کے فرما لے اصل بادشاہ عزت ہے وہ تیرے فیصلے سے اب خوش جا ہوں جڑا تیرا عدم کرتی کر تاں تاں کر, کر کے میرا مولا کرشاد ربانی فرمایا والت والے رسول ہی عزت <سحب> اللہ واسطے والے رسول ہی اور اس دے رسول واسطے والے اور اللہ تعالی دے دین حق نو وال واسطے مومن سونا ہے لیکن منافک یاد نہیں جانتے کیا مطلب منہ مل جان دلہ رسول اللہ بھی ایمان والے بھی مناف اس رات نہیں عزت والے سجنا کافر عزت والا منافق سمجھ دے اللہ نو. اللہ کے رسول ایمان والے عزت والا ایمان والا ہی سمجھتا ہے رب سونا عزت سرج کراؤں اپ گیروں دی نہیں آزت دالک میں مومن دی عزت تیرے تو دی نہیں نہیں اور در دا کتا جو ویچے نا ان کی بھی تکو کہ وہ چتی آ وہ تو بابیا تو سانو کٹاؤ اللہ کی گل کرنے تو آدھے تجیاں پہننا آنا قرآن آخ آنا پیا میں قرآن اللہ دے پیارے بندے والے آخو گے یار عجیب گل ہے چشتی تے پاس قرآن ہے میں آنا سجڑوں بھابی جڑے منے ہو قرآن داخل ہوتے ہیں نا ادھروں جائیے تو کوئی شہ نہیں لبھی ایک دروازہ ایک ہے ادب والا اس دروازے تھان اگر جاؤ نا تکوے ادب نال پرہیز پران کھولو تو پوری صورت کھڑی مولا نے اس ذکر لینا قرآن ذکر آنا عزت ہے یا نہیں قرآن Chzikra, قرآن جڑی <صحن> فرمائی چڑھے رب کتے دا بہنا بیان پیا کرتا ہے آخر کو چنگا لگا سوڈا سوڈا پسند آیا سو کیوں کیوں پسند باقی کتے کرونا لگے پھر ہونے دی گل نہیں کرتا کردہ کر اے نسبت لا کے وحدہ آ شریف دسنا چاہتا ہے او میری مخلوق او جنہ دے کتے میں ولاج عزت, نا. عزت کرانا انج میں حترام جن کی رب دسنا چاہتا میں مثال دینا تھوڑے علاقے تھے بڑے بڑے سردار توجہ کوئی سردار ڈیری جان دوکر وہ نوکر بھیج دے اپنے سردار یار بےلی ولے پیغام دے کے سردار رو پتا, لج... جی。پتا, پتا لگ اگلے پتا لگتا ہے اگلے پتا لگتا ہے کہ فلانے کا نوکر آ رہا say, Abraham, کوئی پیغام, پیغام لے دا <ýchWork pathway> دا. Ya, فلانے کا نوکر آتا ہے وہ سن کے بستی کے باہر نکل رہی ہے رات تک فلور آپ یار ادھر آنا چونے وھاؤن چھڑکا فل وشا اچھی تھان سے باندھ اگے ہاتھ بندھ کے ہو سیا بندہ اکلالا ایمان دسو اس اگلے سردار دا نوکر دگے انج کھلونا انج رہنا کچھ کرنا وہ سیا بندہ عزت حقیقت پچھلے گا یا اس اگلے سیا بندے ویخ آخنا انہیں آخنا یار پتا نہیں اس سردار صاحب دل چ اس سردار کی عزت کن جاوتا جنا بے چگڑا آخنا سردار آ کو اپنی سرداری نیکاں لوائی جانے روب نہیں مرنا ہزار یہ گل کرے گا جن خبر نہیں نسبت وہ آخے گا نوکر دے کے کھلوتا ہے میں سردار دیکھا ٹکے کا نہیں ملتا اصل سر سے چکی پھر جاتا سردار کمی ٹکے دیا وہ اگے ہاتھ بن کے کھلوتا سیانا وہ نسبت کا تعلق پچھو جانا ہونا ہے کہ یہ نوکر ہوتا ہے ان آخنا جا چلیا وہ تی بے وقوف ہے وہ نوکر دے دگے نہیں یہ نوکر دے دگے نہیں یہ اصل نوکر کسے پیچھے ہوئی پچھا انہیں ہے یار پتہ نہیں اس سردار کے دل عزت کی عزت کھی جاکر کی ان کی کمی کرے جلی اللہ یاد کرتے کچھ مرد کنڈ جو نہیں کرتے جہا سیاد بلے بلے اس گلا فری بابے فرید کی زنی بابے فرید کتے کنڈ نہیں کردا پتہ نہیں کنا ہونا جہا چگل بندہ واہ بھائی جڑا سنی دے ہونے انہیں اکھنے کتے کے نہیں کھلوتا یہ کتا کسے کتا فرید در درد ہے در در فرید رب دائے, حقیقت ربزت پیا کر سجنا ایک حوالہ ندی باغ میں سہاسی کا جی کتاب بتی ہزار روپئے تاریخ اس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی باد فرما مینو پتہ لگ جانا کتا حضرت میں لگ لگوے میں زبان وٹاو میرے باغ نوی دیر سہاسا پیار کرانا پیار کرتا ہے پیار کر کے خاجا غلام فرید فرما تولے The naab پھر کتے کی گ سنا لوا سنا میر ابدل بلگرامی بلگرامحمد اللہ سب آسنا شریف لکھے حضور بابا نظام الدین محبوب الہی سرکار آستان شریف سے بیٹھے سن آپن ویستے بار بار اٹھ نہیں بار بار اٹھ نہیں کسے پوچھا سرکار بار بار اٹھتے ہو فرمایا ایک گزرتا اس کم شکل ہے جڑا بابے فریدان راسی تھی میں اس کتے دی خاطر اٹھ کلونا وا तोले दिखले घोडे खांदडी हा तडेना بولو چل سب گلے چلاوا چلاوا توجہ رب و شریک کماؤلا ست کرنا چاندہ پسند کرتا ہے سونے منگ وہ باوے رسول ہودی ہولی ہوتا کرو ہی کروزت کرو اس واسطے کہ یہ میرا ہے میرا ہے اور سنو ٹھاٹ کرا دیکھو بڑے بڑے سونے پتھر بڑے بڑے سونے پتھر انہوں تراش خراش کے اگلے بت بنا پترو کے نماز نہیں پڑھ سنا جی پڑھے گا لیکن ایک پتھر کابے شریف پہ اتے تھوڑا حکم آیا کھڑا کہ پڑھ کھے کلو کے پڑھ امرے بناؤ مسل پڑو نماز جہا بھی آجی, آجی آج آڑ وابی آ پڑھ پڑھ اتنے نماز پڑھنی پہوں اور سنو وہ او پتھر کیسا پتھر نہیں ان پیر لگے کھڑے کھڑے وہ دو پیر چھپے کھڑے تے پھر نالاز پڑھا جی शुरू कर दे गिठोटा शिरक है ना इनू तो हटा लेना वहम होया رہنڈ والے تبلی بھی جنگل لگے پھر گا نی نا یہاں کی یہ ہوئی پچھا کہ یہاں مقام ابراہیم ملتا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں اتے کی ملتا ہے دس اتنا کی لگ ج مینو نے کی لگتا ہے میں قرآن سناوا پھر دسا کی لبا جی بیٹھے بولو اللہ اچھا زندہ باد چلوس جیتے انشاءاللہ ان کافر کافر ماری جان گے جی عیسیٰ سا اللہ علیہ السلام نبی فرما من رب انج دبلے میں جی پیر رکھا گا اتے برکت ہی برکت ہو گیا اے اے خدا دا قسم خدا دکھا. مبارک برکت والا رب آپ بھی فرما مبارک اپنے نبی بھی فرما مبارک فرما بھی عیسیٰ فرماندن جتے میں پیر رکھ سا اتے برکت برکت کا مقصد کی ہوں خیر خیر چوکی خیر کربا رکھا کن تو میں جتھے پیر رکھنا اتے خیر ہی خیر ہے میں کیا معلوم ہوا جیڑی خیر برکت وہ سو لبنے نا دعا آنے خیر کری کر، منگنا وے اللہ تعالی فکیران کے یا اللہ خیر کر بولو, بی بی یا اللہ برکت لبنا ہے کن تو میرے پیارے جتھے پیر رکھ گے اوتے خیر معلوم ہویا تیری سا دش ہے او فکیر دے پیران تھے پی آئی اتے لب ل توجو نی ہاں تکری ہاں کاسم ہوا سی سنیا تو مطلب ہے بٹا ہر تھانے گول ہوا پیا قوم نسنا کنو سننا نہیں سننا اس قوم جامپور شہر کو سٹ اگلے دن پہنچی شور کوٹ کی تقریر میں گیا تو اتنے من ملی اندر چھیالی اکبر زخمی ہوئے پائے مولا حسین آئے ماں پتر کو ہی د کو تمنا ہے علی اکبر کو ابو جی بابا بابا بھیڑ بیمار چا ملا مولا حسین اگو ہاتھ پگلا کر فرماندن دیکھ پوتر انگلان دے درم بیگل ویخیا ہے علی اکبر نے امام حسین پوچھتے پوتر کوئی نظر آ جائی <tck> <imitati> <imitati> اگو ر بابا رسول دہل داخلہ یعنی جھوٹ وہ مارنے جھوٹ تلک جائے مارن والا کیون پہ مار پھر پتر پھر مول علی اکبر نے پھر ویخ پھر نظر آیا آئے بابا کونڈے لگے پو بند گھر دے پھر پھر انہاں انہیں آخر ویخیا بابا بیمار بھیڑ جتوں کچاوا چوریا ہم اتے پیرا کج کے بیٹھیے راہتے آخری پیے ایلی اکبار سات گزر گئیے اٹھ گزر گئی نو گزر گئی دہ گزر گئی وعدہ کیا حوی مڑ نہیں آئے اتنا دیر چوم دیا چیک نکلیں قوم باقی کورت باقن کی بادشاہ ہے بچاری تے عزت کھا کے چرولی ہے کیا کسے نیاسی بھی دھی سی جیڑی پردے توڑ کے راہ دے پیر کج کے بیٹھی کل توجو نیفرمائی پر تاریجہ کتنے تو, تو, تو جو جو ساتھ گئی جب تبجو سچ والے پاسے ہو گئی تو یہ جھوٹ سب مر جانے ختم ہو جانے تو جتیاں پہن گیا جاب بے اجازت جن کے گھر میں جبرائی لا نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیت نہیں نبی پاک سرکار گھر ساڑے دو ماوا اصان مومنا دیاں دو ماما. سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی تشریف فرمان ایک نابینا صحابی حاضر ہوابینا صحابی حاضر ہوتا ہے حاضر اندر اجازت لندر آن کی سرکار فرما نے اپنے دونوں دو گھر اندر ہو جاؤ کمرے چ وہ ارد کردیا یار رسول اللہ وہ تو نابینا ہے وہ نابینا ہے آپ فرمانے کیا تسان بھی نبی نابینے صحابی تو پاک بیبیاں پردے کرن گھر گھر کلیاں راہ دیکھ پیر کجی بیٹھیا ہو تو سہلے بہت او سلا دینا دی بےتی سن کے بے پردگی سبری امام حسین کا کلے جا ٹھنڈا ہونا پر تو سانوں تو چلو سناو والے ہیں سانگ سنایا تیری چیخ سستی نکل پہ ملے کیونکہ قوم اکانونا سیکھے دل دا رونا نہیں سیکھا اکھانونا سوکھا یہ کہ سجنا چل جرما میں گل لگے چلا میرا خوش بہا علیہ سلام فرمان دے ر میں جی رکھاں گا اتنے برکت ہی, ہی، سلام مبارک پیر پتھر تے لگے پتھر برکت والے تا رب لکھا ہے نشان بھی موجود نے پڑھ نواز ہوں سجنا معلوم ہویا رب وحدہ لا شری مولا اپنے پاک بندے ستکرا ل نسبت ہوت کر مٹی ہوت کر جہی جہی شہ رب پیاروں کے لسبت والی ہوے گی وہ جدو عزت کرے گا سمجھ اپنے رب سونے کی عزت بہتر سونا جو جاند. سونا وہ سونا توجہ. لیکن لیکن مولا تالا اپنے دشمنوں کی عزت نہ کرا جی کرو روک دو تو آد لی ادھر رب واد شریق مولا جدو فرمایا فرشت کرو سجدہ آدم نو ہے سجدہ کرو آدم سلام سونے رب نے حکم جاری فرمایا جڑا پہلا سائنسدان سی نا پہلا سائنسدان پرو فیسرو آدھے آن نے حضرت وہ جی سائنسدان ریسرچ نہیں کرتے یہ ریسرچ کر لگ پیا میں اگ و آدم جہا ہے مٹی دی, اگ سجدا کرے مٹی ماجرہ. مادن, اپنا آدم سلام کے جسم کا مادہ ویچو ویخ کے لگا لک بڑی یہ پہلا سائنسدان ہے کیونکہ سائنسدان کردن تے اللہ تعالی حکم دے چل دے نہیں حضرت جبریلے رب فرما کرو سجدہ یہ نہیں ویخیا یہ کاندھ تو بنیا تو میں کاندھے تو بنیا انہیں آخیا سانو کی لگے کدھے تو بنیا یار دا حکم پیا او عزت اگ سجدہ کرے مٹی کے آپنا آدم علیہ السلام دے جسم دا مادہ ویخو ویگ کے لگا لے کی تک بڑھ گئی یہ پہلا سائنسدان ہے کیونکہ دان جبریل امین جو سنیا کرو سجدا یہ نہیں ویکیا جی یار حکم او عزت کرے مٹی نوکے اپنا مادہ ویکھیا آدم دے جسم کا پہلا سائنسدان ہے کیونکہ سائنسدان ریسرچ تے اللہ تعالی دے حکم دے جبری امین چل دے نہیں حضرت جبرین جو سنیا کرو سج میں او عزت ہوتی والا جی آخر عزت کرو تو کر لینی ہے سانو کی لگے کندھوں بنیا کر کے بزرگ دے حکم دے اگے سرچ سرچ او ابلیش ابلیش گردن حضرت جبریل جد او یار دوست سونے کا حکم نہ نا پھر اے نہیں ویکھنا کیوں کیا ہے تو کیسے کریں گے تو کیا راز ہے نہ پھر یاد رکھی پروفیسر بنے گا پیڑیاں جتیاں لبنی بار گاہ ہاں صرف یہ ویخنا چاہتا ہے کہ سارے حکم دن جانا کر کے سارا کلنڈر اقبال فرما کلوکو تلکی درسے فرست نہیں تن کی د سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی دنیا رکھ یاد رکھنا اکلا پوچھے گا کیوں سی इस मेरा माशूक आखना प्या छेती जावे नहीं? ये ये निकलिया अल्लाह साइंस दान ना बनावे साहेब ईमान बनाजो नहीं फुरमाई नहीं की बढ़ावे ہوں سائ سائنسدان بھی کجا ہاں اللہ تعالی نزب آ جائسدان دنیا سنبھالتے ہیں اللہ تعالیٰ بھیج کے نو گر کر سکتا ہے تو دنیا والے نو گرک کر چڑھتا ہے ربا شریف مولا گل ہے جی وہ رب رسو بڑی جا پڑھیا لکھیا ہوا جنا چوکھا پڑ جائے گا نہیں واستے پڑھے لکھے جان گے جانمنیا پیار سہ ان سہ ان جی اس یار کی گل من والے وہ جان گے دن دن کیوں سل ہے اس گل کا کے تے کیڑے نہیں کھڈن ڈجو ہے کوئی نہجنا پولیس جدو نہیں منیا انکار کیا ربے دل جلال نے اعلان جاری فرمایا خرجیاں نکل بلی تان تمج جو ہے جو ہے نکل تو نے تج تو بعد نکل, جا تو تو نکل جا منہ نارے دے دل بندیا عزت سڈ بندے پرشتے مومن رسول نبی تیری گل عزت کدی نہیں گی लानती तेन समझे तेरी हर गल नी समझ तेरी गल तो इस तरह सा दिल होने का करके जदों हज ही हजते जाते नी उैतानू मार पथर मार समझते हो हार एक पत्थर नाल शैतान की चीक निकल जाती होगी गलत गलत कई पत्थर यह जे भी बजते ने कई पत्थर है मारन हैं शैतान नु जो दो पत्थर मारते ते शैतान हस के ना तो आंदा यार तेरे पत्थर ही सानू फुल पजते हैं तो हां نہمج ہر پتھر شیتان کی چیخ نکلنی ہو جس بندے دل چیتان ہو جدو مار دتھر وہ آدھا ہس کے کنکری کی پیا مارنا تہاڑ ہی چک کے مار دے نہ سان باہر کو साजा देली। यारा दिया चोटा किवजो ज دل چ رکھد شیطان دے ہر کام نفرت نفرت ہے جدو کنکری مارد شیتان دیا چیکا نکل دیا اصل وہ ادر خیرت ایڈی ساری کنکری کی ایڈی ہے غیرت توجہ نہیں فرمائی نے میں مثال دینا کارتوس نہیں ہوتا جان دے کارتوس ہاتھ پھڑ کے مارو ریفل رکھو کر دل شیتان شما شیتان کے دوستان کافرا نال دشمنی اندر نہ نہ ہو سمے جڑا پتھر پہ مار دئی نا کارتوس ہاتھ چ نب کے مار گئی جی دل دے خلاف ہووے نا خیر ہے نا پتھری کنکری چھوٹی جی نا تو سمجھے وچ رکھ کے پا مار مورے کر چکنے نے سمجھ نی جی آئی हाँ तो यह समझा जी हाँ ए नवाज फलीत हो गया जदो के पत्थर मार देना। वो हस के आंधा आंधा भरावा मारी जा <laughs> तू सा पुरा बेली है तेरे नाम सालू का साहर लाहौर का एक बंदा गया اتے واہ وا بہلی سی شان جی پتھر مارن لگا تلکیا ڈگا ٹوٹ گئی واپس آیا ہسپتال ہوا داخل وہاں جان گان جانا سچا پڑےوا مامے نچھن گیا سارے بڑے چنجا سا چیتا چڑ چڑھ کے کرتا سن اتے جا کے ضرور پنگا لینا سی آخر سے ہر ہاجی ہاتھی نہ سمجھی کئی انجے چلے ہاتھی بازار چھوڑ جائے فی سکول چھوڑ جائے آپ تر جائے ہدی سے بازار شیتان گھر شیطان اتنے انڈے در چھوڑ تو اتے جا کے پتھر مارے شیتان شیطان کے گا پچھلی میرے کو میںچانا پیا میں وہ لٹنا تتر پہ مار خدا بندے آ مصطفیٰ دے دین تے اپنی عزت خیر تاہ کر کے سارا کلندر اقبال فرمانہ ظاہری اقبال یہ پوچھے کوئی بالا نا کتنے حاجی لے ہوئی نا نا اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تو زم زم کے سوا کچھ بھی نہیں جا جی ج لیوں زم زمجور ٹوکرا اللہ وہ ڈیڈے لاجی آ تین اتے جا کے صرف ڈرڈ نہیں سوتا لوگ کوئی شہ تین اتوں پردے دا پیغام غیرت دا نہیں لبا تمیز نہیں لبھی مرد اوچی آواز لا لپ شریق لبیک لپ عورتوں حکم منہ چہستا کھو تاکہ تھری آواز غیر بندہ نہ فرمائی اور ستی برادری بول سبحان اللہ پوچھنا ایتھے گانے گای خبر دے ہر کام میں شریف ہو کے اگے اگے بجی پے رب رابے آواز نہیں کھن د چی منہ میں دی بارگاہ ہوں بادشاہ بندے بھی آئے بندیاں بھی آئی میں بندیاں نو نہ منہ کھولو ہوا میرے بندے نے جڑے میری بار گاہ کے رن کا خیال رکھتے ہیں کہڑے نے جا میرا خیال رکھتے جڑا اجڑا اتے بھی رن کے منہ تکتا ہے وہ پھر آتا آار گاہ ردیا لانتی چل جانا تین وہ اپنے گناہ یاد نے کی سامنے ماں ادالت لگا لا لیے فکر ہوتی ہے کہ رکھنا سدکے جا نبی سونے کئی بی حکم لپڑا منہ دگے عورت دون وی پاکاں نبی پاک دیاں گھر والیا ماوا मिस्टर जनाह की भैन शिया भी मां मान लेंगे ऐशा सिद्दीका अम्मा एशाह शिया मां नहीं मनते मन मिस्टर जनाह की भैन कह दे आदम जनवान जे भैन रफा शाह रंडी जड़ी थां था, नंगी रली फिरे तो नौला क्ढी फिरे پتا نہیں مینو سمجھ نہیں لگتی کہ سید آپ ماں من کی آ رہے پلیتان کی ماں انج ہو گئی تر سی ہاں ماں ہے تے پیر علی لی ورگے دی گلاب فرید وی پلیت دی ماں پلیت ہوچا دی ماں پلیت کیوں خیر. دی پاکی کا لگا حا حج کرنا پڑنا گھروں دجا حج کر گے ہوئے گا نفلی نفلی فرد ادارے دی خاطر پردہ واجب تروڑی اتنے قوم دیا تھیا فٹیاں پہ ہاں مینو ایک گی فٹیاں پہن دیا سکول ہوئی اسلام دسی یہ اسلام سب واسطے دسیے اس بغیر ترو ایٹیاں کپال والا ہے مٹھ چوکی کی لالچ تو دے گا بھی مٹھ چوکی تمہیں دے جی. تو جی مرضی عزت لے اور کمزور اتو لال ساری دہلی فٹیاں کپا چڑی جی وہ کٹھی لگ جائے عزت کیوں نہ لٹا ہوں اس بغیرت مرد آخنا کہ مسلمان آخنا جا اپنی آ فٹیاں چڑ کے لے آئی مان اسلام خرچا جب فٹیاں فٹیاں رانی چڑھنیا سن تو پھر رب آ आता कर, करेगी समझ नहीं जी लगी اللہ اللہ وغیرہ تسم خدا دی جب قدرت میری جان ہے ولیا نو موہر لگتی ہے مولا والی اویو مولا نہیں غیر مردوں دے سامنے چڑ او غیر مرد مردوں الا تستا الا تکارونا یتر بین الرجال رجال تن دروئی درونا مولا علی ملا شاہ فرماؤ اور کیا تمہوں ہزار غیرت نہیں ہوتی تو رننا غیر مردوں دے سامنے غیر مرد نے معلوم ہوا دلایا گیر ہے گوارا نہیں کہ کی مسلمان کیزت دی غیر نیک علی تو گارا نہیں کردا جہا آخ تھو جا چون کے لائے آ، تے دفت بساں تو پروفیسر کرو گپ شپ مار کے واپس آ جائیں سلامتی ابلیس مہر مارنی علی نہیں لا سکتا علی موہر توجہ فرما اللہ کا بلی آر کڑی میاں محمد بخش کشمیر دا اللہ دا فقیر ہویا ہے اندر ایک شیر وہ سنا کے نالا جی شرا سنا شر ہو شرابی ہونی شیر بمار شراب سنونا میاں محمد بخش فرماؤ نے پے گئے رت دی کتے کا مرغ مطلب फरमान हैारी का संघ चंगा क्यों कुत्ते चंगा क्यों देखो एक राखी का कुत्ता पाल के खुदा ना खासता डाकू चोर वाड़ा वे घरे खरे چور دی کھوتی رسے نات پاؤن لگے نا کہ کتا کی کرتی سچی بولو جان دی بازی لا دے گا غیر بندہ ہاتھ لاوے تے کیوں لا یعنی کتے بھی گوارا نہیں کہ میں جنہیں چار دن ٹکڑ نے کوتی ر بندہ کیوں ہاتھ لا لڑ پہ کمان دسو کتا سائی کسے نات نہ لان دے تے بے غیرت بندہ اپنی ماں بہن بھی غیرت نہیں کرتا اپنے خون پچھاڑا مردی مرضی انت لے وہ سامنے وہدا تے پھر کتا چنگا ہویا کہ نہ ہویا چنگا کہ نہ ہو फकीरत संगत नो कु का संघ चंगा ही हां और सुनो कुत्ता गुस्सा कर जा جیت ہاتھ یاد رکھا جی بغیرت ہوں انہوں بھی نہ آجا جی بغیرتان غصہ نہیں آسے پوچھا دلیا تو دلیو ہے. بڑا ہے. کہن لگا کہن لگے جدوں کوئی غیرت کی گل کرسانیا لیا دلے بندے دی نشانی غیرت کرو جگہ جگہ غیرت حیات دی گل کرنا ہاں جی مخالفت دی گل کرنا جگہ جگہ ان یار نہ ہوئے نو گھر بٹھاؤ نہ دفتر پجاؤ نہ برا دوسرتی کراؤ پولیس چیتی نہیں بچتی رن کی مرج جانی ہے نہ براد دو کچھ ہیات کرو پتر بنو تو پتہ نہیں ہے میں کی بلاوا نے اتنے بندے کون نے میں کئی بار وہ جدو سنتے نے کئی بار پوس والے دوجے تیج آتے ہیں اترانے جو تھلے میں مثال دینا میں مثال دینا بھی آ لاہور شہر پہ خیر ہو جائے لودرا جان تو لوگ لوگرا یہ ہولیا باروں بار ہی نا میرا تھن ویکوریس ہوئے کڑیاں نسنیاں بھی ہزار تیتی ہزار لاہور چ نس گئی ہیں جی اتے ہوں لودرا نسنیاں تھا آ ویکو آشتہار ہے لودرا کا میں اتنے پھر تکریر سے رہنا اللہ تعالیٰ دے فضل نا چیز میں آکھ ایسی کھولی اوت رب لودر نسنیا سن آشتہار تکری جانا رہنا اللہ تعالی فلن چیز نے آولی اوی رب فلن ریس ہوں اتے عوام اٹھ پہ نہ آ بھائی نہ آ ریس ہوتی آ کی تھوڑی سامنے اچھا اچھا انڈیا کچھ نستا پیا یہ اگوں چالجدی سید اسغر شاہ گیلانی تحصیل ناظم لودرا یہ افتتاح کرنا پی ہاں جی یہ افتتاح کرنا پی جو آل رسول میں پھر آخر میں یار اے سید نو میں آنا کر تیرے پیو وڈیر دربار تا افتتاح کرنا ہی نا تو شروع کرنا دربار اپنے تو. جا کے کتار لا کے کھلار کے دربار ڈیڈی چھا ہاں ہوں ڈیڈی کیونکہ اگریزی تھے دیسی ہوگو سمے آ کےفتار کر میں پھر اخیر بولیا مگر کیا ہم ہر سید نام کی عزت کرنے والے نہیں ایک سید برادری ہے ایک سید آل رسول ہے برادری سید سور آل رسول آنا ہو جڑا کافر مرتد ہو جاوے سید بئیمان ہو جاوے سر سید،, سید احمد خالی کری وگو اے سید گا پر رسول نہیں جدوں کافر ہو جاوے حضور دی امت چ نہیں رہتا آل چاہنا فرم ہاتھ میرے پڑھو کیمام پریل سرکار بھی کتاب فداوری یا دل نمبر وہ سلام والے مستفا جان رحمت پیلا سفا نمبر چھ سو پندرہ جلدی امام احمد رضا بریل بھی فرماند سنیاں کی نشانی کی سنیاں کی پچھا کی ہے سنی بندے کیڑے ہو وی نشانیاں دسیاں میں اپنے موضوع لاہور جنبر بیان, بیان کر لیکن میرے امام نے پہلی نشانی سنیا نہیں ہے سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متابعین بین اس تابے دار سب کفار ہیں جڑا یہ آخے منے کہ باقی سہمت خالی گڑی اور اس تابے دار کافر مننے جیڑا جا سیے جیڑا نہ کہ وہی وہی سر سو سد جیڑا نبی پاک ویشی آخر تفصیل کتنے تفصیل آتا ہے جہا کپڑا پا حاجی حاج دے موقع جنوں آدھے احرام وہ آدھا ہے ویشیا لباس جنوں انگریز پیسے دے تے انگریز اگے لاوے مسلمان ہوتی تیری احرام ہر نبی بنیا ہر نبی ہر نبی ویشی بن گیا نوزال ہوا کافر آدم کہ نہ ہوا بولو پر لوگ آ سر سید سنتے مسلمان نہیں وہی پہچان بن گیا سید برادری ہو رہے سید آل رسول میں ہاتھ کر جاوا سیدان جیری گل مغرور کیا مرضی کر گے اتنا بخشیا سو لے بے نیاز گرم شکل بے نیاز گیا کرتے کرتے کفر جا بیٹھا ہاں سید کفر جا بیٹھا خوا راگو قسم خدا کی کرکیا نہ ادب نہیں جو فاردے. <سؤال> <سؤال> لے زمن آہلِ حضرت انہو پیغمبر نے مولا تال ادیوار گا کرتی مولا تاہ فرمایا سی میرے احل بچاو گا میرا پتر ڈوبتا پیا وعدہ پورا فرما رب نے فرمایا من اے اے تیرے اہل چھائی نہیں اے قرآن کے نہیں لمن حل حالانکہ ہے پر کٹیچ کیوں، کیوں کے باہر وہ گیا ہے انہو عمل ان غیر و جو ہے کافر اللہ تعالی نے ایک گل توجہ رب سونے نے ایک گل اتاری، اتاری، اتاری، حضرت نوستے نہیں گل نو سلام تو نہیں کیوں جو نہ اگے نو سلام نہ حضرت لوہو کا پتر اٹھے ہیں رسول رب بے نے آلِ رسول مت مغرور ہو کے نخرے پا کر ہمیشہ ایمان چاہیے میری بار گاہ جاؤ مارے جا سمجھ نہیں جی لگی کی وقت ہوا چار بجے نماز پڑھا میں آخر سا کہ نماز زہر دی سارے ایک بجے پڑھ لینا مڑ بیٹھا خان صاحب فرمان لگے بھائی اتے کہمازی اڈے بیٹھے نا لیا تو سارے اٹھ جان <laughs> دھپ دھپ چھٹ کے آئے ادھر تقریر دا تا ہے ادھر دھوپ دا تا ہے یہ سونا بھٹو توجہ نال بولو یار بھٹو یار اتنے نمازی بڑے پکے بیٹھے پتا نہیں ہے سونا سونا ہاں میں دس رہا یہ قوم اجدے سارے پکڑ ہاں لاہور تو جرض لگتا ہے ہاں میں پیا پتہ نہیں سجدے کیڑے پاس پہ ج کفر گھر گھر چ تے غیرت مگ گئی ہے رول گئی ساڑھے سجدے رب شریک مولا شیطان دی بے عزتی کرفر کی بھی کوفر بھی منافک دی کے کہ فاسق مسلمان ہو وہ شریت نہیں لیکن ہوں سجنوں میں جی گل دسنا چاہتا بنا کے جوڑ کے لوگ یار کی خلل کی اللہ جی جی جی وہ نماز انتظار پہ کرتی ہے جیڑی نماز خیرت تو خالی اتنے غیرت دا سبق ملنا تو پھر سجدہ قبول ہونا ہوں حالت ویکو توجانا ہال ادھر وقت تی حکومت ملان اللہ کر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 تعلیم چھ حکومت چھ ہر مذہب والے ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک ہے سکھ مذہب بھی سہی ہے ہندو مذہب بھی سہی ہے یہودی مذہب بھی سہی ہے سچے سنیا جو حوالے ویک میرے سکول دیا کتاباں تھی پہلے دن کو اگریزوں دوست, بنانا، دوست بنانا، نو بنا یہ دوست بنافر غیر مسلمان گلسپرس اخبار جمع البارک انی جنوری دو ہزار سات تک مولا پشانے آج سید دیوبندیاں آ حنیف جالندری حنیف جالندری دیوبندیاں دا خیر ال مدارت مدر تھا آ آتا دربار دا خطیب بریلویاں دا آ دا نیاز نقوی آ گیر مکل وابیاں ابدل خبیر آزاد آ قاضی تجوید الدین مقصود دا داماد اے شفیق مدنی آ وزیر مذہبی امور یہ تو جانتے ہو سکے کون جانی پانی حرام دمشہ جانے پچھانے ہوں حرام دہ ہمیشہ جانے پچھانے ہوں آن بھائی یہ زیال الحق دا ہے یہ خدا بہتر جانے کین دا پاک میں دشمن حلال میں تل با دال کس نہیں ادھر سنو اتنے نمازہ پہ یا دا سجدے ہوں سچتے تو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 مارکیٹ دوسرے مذہبوں کے خلاف, خلاف،, خلاف جو لکھا پیا کتابوں کے یہودی مذہب دے خلاف ہندو مذہب دے خلاف وہ بھی کتابیں چک لو چک لی بازار اور آخ آخ سبق گیا ہے دیا سارے برا نے آ ایک ہوا سایوال جان ضلع ساحوال دے اندر نواز سلا ناظم ساحوال حکومت دی طرفوں نے اتے کرائی محفل اجلاس مہمان خصوصی کون تھی سید صفوان اللہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات شریف کہڑے کہڑے سن شاہ بخاری اے غیر مقلد بہادیا کا ضلع سیوال کا مفتی ولایت اقبال برے برے برے برے برے برے برے دا ہے اچھا پیر ابراہیم سیالوی یہ بھی بریلویا ڈاکٹر مائکل یہ چوڑیاں چوڑے جانتے ہو اے جی دیال ہندلی عورت عورت اے ہندلی سارے ہوئے ان جی تے جلسے کا نام کی رکھا عقیدیا سانج کل پاکستان سبحان اللہ تال نماز پا ہندوڈا بھی سانج ہے بابا ہم سا تو ترقی نہیں کی بابا اسی پچھانے जिना तरक्की आते हिंदू भी सा ने हिंदुआ का गीधा से साडा एक सिखा का योदिया का ईसाइया एक उतले मुला मुला के पीर एक बिलाजी मदरसा हुकूमत वाले अंग्रेजों में नल के साझ खाते की खड़े ने ہوں میں دسو، دا کی دا او کافر جنہ دقی سانجا ہوفر آتے مسلمان اچی بولو اچھی کون آدھے سر بولا ہالے نہیں سمجھے کہ مسلمان کا تقیدہ وادیاں سانجا نہیں بنتا اج ہندو سکھانے ہال نہیں پہنچے سویرے بال سکول کھل سانج بنا اکیتا سانج نہیں بنا اولاد اے سکھے کافر سانج تو تو نبی پاک سرکار ہالے امتی پیا خانا تے آپ آنے پہ حضور کول مر کے جے تو جی شفاف جی کرا نال سانجے ہون گے وہ نہ جانا بھی کافر سانجے ہو کے جانا ہے جنت نہیں جنت رب کے اس قوم نو شان نبی کی سناوا جیڑی یہ آخے کہ سڈے سینے سب واسطے سانجے تھے بال سکول نہیں جاندے ہاتھ کھڑے کرو جہاں نہیں جاندے जिन्हे नहीं जाते हाथ खड़े करो जिनाल नहीं जाते हाथ खड़े करो अच्छा हो सकता भी किसे दे बाल ही हो भी हो सकता साल हो चौखे हो गए फरण चोके हो रहे ویو ہاں ہاں ویکو جی جی بادشاہ حالے ہے نبی پاگ بیش کے حضور سرکار کول جان گے تو پتے لگن گے بھی کلکی کی کی, کی کردہ رہے ہاتھ کی ہے کبلا اے سکول بھی جی وہ نہ سانجے کھاتے والی ہے ایتھے کیا مطلب دنیا ابتدا میں ٹھیک ہے دنیا ابتدا میں پہلا مضمون ہے پورے ملک کے کتاباں پورے ملک اور پہلا شخص یہ وقایا لنگور اے حضرت آدم علیہ السلام جی اتوں بگڑ کے نوز بلاک آ شکل بنی اتو بگڑ کے سارے انسان اسے لنگور دے قوم ہسٹری فار پاکستان. پاکستان کی تاریخ اتنا لانتی ہے ہوں یہاں پاکستانیا دی نماز سے کی رونا جنہ کی رسول ملی پوتر پڑتا پیا لگور ایڈی وی توفر کے نبی رسول لنگورا دردی دگ دلی کتر تھی خوش ہو سکے کہ سانو لانتا کہ تین ہزار نہیں یہ تو ہویری کتاب ادھر وے کتاب چوتھی تھی اردو چوتھی تھی ہاں ہماری آبادی والا بندہ اندر تصویر مضمون دیکھ کے اگے آخر سور د سور کہ آ انسان ہے پہلے لگوریز انسان پہلے لگو یہ مدرسے بھی سبق یہ ہوئی جی ہاں ہاں الا ماشاء اللہ جا سکول بچہ کھڑا ہوئے تنظیم تو ان کی ہو گل ہے باقی سب کا یہ ہوئی کہ دسنا دسنا پیشہ راج دسنا یہ مدرسے کا نو قرآن آیا کتوں چھپ کے آیا مارک دن مارک تو چھپ کے آیا اس ملک جس ملک نے نبی پاک دے کارٹون بنا لکھیا پتر اتنے ویخ ڈنمارک لکھا لاہور مدرسہ مانو آن کے دا ہے انہیں آخیا نم نقسیم ہو رہے ہیں جی انگلش دیکرکا کھاتا ہے لکھ کے تھلے انگلش ہاں پڑھو واہ تو اگے آتلی ہا دے اگے اتلی ہا دے اگے تھلے والی تھلے کی لکھا دون ہو گیا ایچ اے بریک موٹی کا فرق کہ ہوں ہا بریک موٹی کا فرق کیو گے قرآن عربی ایسی زبان ہے فرق نہ کرو تھا سنو جا نواں مطالعہ پاکستان ہونا ہے مدرسوں کا ترمیم والوں کا اندر لکھا ہر مذہب کے لوگوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے قرآن فرمانا سونا رب فرماندہ جہے کافر نے بھاوے اہل شر شر جح جح جح جح جح جح کتاب بھاوے مشرق سب جہنم کی ہمیشہ رہن گے اور اللہ دی ساری مخلوق تو بہڑے ہر مذہب والے کا احترام کرو جی قرآن فرما کافران کی بےزتی کرو قرآن دا بخال مسلمان ہوں گا وہ بولو مڑ سڈیا نماز سلادا کدھر جاتے ہیں اورت کی گنجائش چھوڑی میں نہ ہر تو گنجائش نہیں میں سوال نہیں کرو بھائی نماز دا وقت ہو گیا ہے میرے گا کرنی ہے میرے گال گل من من جا جا پتا پینو گل میں حق ہوں کی یار تھوڑا جی ہاں بے شک میں بلی نہیں منگا اس واسطے رام لال کر مارا کرام کا پتر رکھو فیمل اس وقت تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں اپنی زبان چٹاکی والی یہ حق تلاو کی لوڑ ہے اس جمہوریت کے تحت وسن والے ملا جڑے مینو اگے ڈراما رچا کیا کیا؟ جانگے کے ہے حکومت نہ جان گے ملا بابی اتونیت کی گل کن کرنی ات گل ماہ ناما ارافات جام لاہور والا مدرسہ مفتی محمد حسین نعیمی مر گیا ہے جے ایمان تے تریا رب بخش دے بس میری یہ دعا ہے باقی لوگ پتہ نہیں ولی سمجھ گے کی سمجھ گے مفتی محمد حسین نعیمی بیانات کے آئینہ میں شمارہ خاص خاص شمارہ شمارا مرن تو بعد شہ ادارہ ارافات جامع نعیمی میا گڑھی لاہور صفحہ نمبر ایک سو دس کتحاد بینل مسلمین اجلاس ہویا مفتی نہیں بھی کرایا لکھا کھڑا ضابطہ اخلاق برائے علماء رام مورخہ 28 ستمبر 1991 سو ہفتہ گورنر ہاؤس پنجاب لاہور میں وزارت مذہبی امور اسلام آباد کے زیر انتظام پاکستان بھارت کے تمام مکات فکر کے جی بولوا اکرام مشاہ خدام اور دین جماعتوں کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا